الصلاه والسلام عليك يا نبي الله والصلاه والسلام عليك وعلى اليك يا نور الله نويت سنه الاعتكاف سرکار نام دار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روزِ شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑے ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ علی علی محمد وعلی آلہ وصلح. صلات وصلح علیہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا, حاشنی یا رسول بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ مدنی چینل کے سلسلے قبول اسلام کے واقعات میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عام ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے رضائے الہی کے لیے حصول ثواب کی نیت سے انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہوں گا مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے اعتکاب کی نیت ہم کر چکے تو اعتکاب کے ساتھ مسجد میں مسجد کی تعظیم و ادب کرتے ہوئے دو زانو بیٹھنے کی کوشش کروں گا حت الامکان جب تک ممکن ہوا بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھوں گا پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گٹنے کھڑے کر کے بیٹھنے سے بچوں گا خانہ کعبہ شریف کی طرف رخ کابت اللہ شریف کی تعظیم کی نیت سے کروں گا مدینہ پاک کی تعظیم کی نیت سے مدینہ شریف کی طرف رخ کیے رکھوں گا موقع کی مناسبت سے اززا وجل جللہ جل جلال الحو اللہ و افضل کے نام کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے تذکرے کے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ موقع کی مناسبت سے کہتا رہوں گا جو سیکھوں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا کلیمت الحق کی نیت سے میں نیکی کی دعوت پیش کروں گا مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا علی علی میٹھے و و میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسلام کی تاریخ میں چند ایک شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک وا تعالی نے بے پناہ شہرت عطا فرمائی اور جب کہیں سیف اللہ کا ذکر آتا ہے تو اسلام کے بڑے ہی عظیم صفات سالار کا تصور ذہن میں آتا ہے تاریخ ایسے ذہین و فتیم سپاہ سالار کا سانی پیش کرنے سے قاصر ہے میری مراد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے آج قبول اسلام کے واقعات میں اسلام کے خلاف کئی جنگیں لڑنے والے اس سپا سالار اور اسلام کے دشمن کے اسلام میں کنورٹ ہونے کی تاریخ ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے اسلام انہوں نے کیوں قبول کیا اسلام کی طرف کیسے آئے روایات میں انہی کی زبانی ان کا اسلام قبولیت کا واقعہ ملتا ہے اور یہ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن سے یہ واقعہ سنا اور بیان کیا حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن فرماتے کہ میں نے خود حضرت خالد بن ولید کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا تھا حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اب انہی کی کہانی انہی کی زبانی اب فرماتے جب میرے رب نے میرے لیے بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی اور میرے جذبہ حق پذیری کو راہ راس پر گامزن ہونے کی توفیق بخش دی دیبیا سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تھیں ان سب میں کپار کے لشکر میں شامل ہو کر میں شریک ہوا تھا حدیبیہ کا واقعہ آپ کو علم ہوگا کہ یہ یعنی ہجرت مدینہ کے بعد حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا صلح حدیبیہ جہاں ہوئی اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی بدر خندق اہد وغیرہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ان سب میں, میں کفار کی طرف سے آیا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اور جنگ عہد میں جو ایک بڑا حادثہ اور بڑا نقصان جو ہوا وہ انہی کے پیچھے کی طرف سے حملہ کرنے کا تھا ذہانت ان کو بہت تھی دانا بہت عقلمند بہت تھی ان پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ خود بیان کرتے ہیں کہ حدیبیا سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی میں ان سب میں کفار کے لشکر میں شامل ہو کر آیا لیکن جنگ میں میں آ تو جاتا لیکن میرا دل کہتا تھا کہ خالد تم وقت ضائع کر رہے ہو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا شبہ غالب آ جائیں گے لڑتا تھا لیکن اب پرماتے میں لڑتا تو ضرور تھا لیکن دل میرا یہی کہتا تھا خالد تم وقت برباد کر رہے ہو تم اسلام کو روک نہیں سکتے تلوار کے ساتھ <متحد> اب فرماتے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مکات المکرمہ کے لیے روانہ ہوئے تو مشرقین کے گھڑ سوار دستے کا میں سالار تھا اسپان کے مقام پر میرے دستے اور لشکر اسلام کا آمنا سامنا ہوا میں ان کے سامنے سب باندھ کر کھڑا ہو گیا اور راستہ روک لیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نماز زہر ادا کی انہوں نے راستہ روکا ہوا ہے عمرہ ادا کرنے آئے تھے راستہ روک لیا گیا مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کی آپ فرماتے ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ہمیں حوصلہ نہ ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ارادے کو جان گئے اور جب نماز اثر کا وقت آیا تو آپ نے اثر کی نماز نماز خوف ادا کی اور میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالی خود ان کا محافظ ہے ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے چنانچہ میں حملے کے لیے رکنے کے لیے سامنے تھا لیکن میرے اندر ہمت نہیں آ رہی تھی حملہ کر ہی نہیں پا رہا تھا لہذا میں اپنے سوار جو ساتھی تھے ان کو لے کر ایک سمت چلا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہودیبیا میں خیمہ زن ہوئے وہاں جو واقعات پیش ہے پورا ایک ہدیبیا کا واقعہ ہے تو جو جو معاملات پیش آیا آخر سلو ہو گئی سلح ہودیا ہو گئی اور جب معاہدہ طے پا گیا تو میں نے اب دل میں کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے باقی مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے لیکن سوال یہ تھا کہ میں یہاں سے نکل کر جاؤں کہاں حبشہ جاتا ہوں تو وہاں کا بادشاہ خود مسلمان ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی کافی تعداد اس کے زیر سایہ رہائش پذیر ہے اگر ہرکل کے پاس جا کر بنا لیتا ہوں تو مجھے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کرنا پڑے گا اور اجمیوں کا تابع فرمان ہو کر رہنا پڑے گا اسے میری غیرت گوارا نہیں کرتی اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ میں اپنے گھر میں پڑا رہوں اور پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی کے دن بسر کروں میں ایسی چشو پنج میں تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ قزا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے دوبارہ تشریف لائے نا اب کہتے ہیں کہ میں روپوش ہو گیا میں روپوش ہو گیا تاکہ میں مکہ میں ان کے داخل ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکوں میرا بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کاروان میں شریک ہو گیا اس نے مجھے تلاش کیا لیکن میں اسے ملا نہ اس نے مجھے خط لکھا اب یہ جو مدنی انعامات میں مکتوب کے حوالے سے ہمیں ترغیب دلائی گئی اس کی بھی حکمتیں بہت ہیں حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ولید بن ولید نے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ایک مکتوب لکھا خط لکھا اس نے لکھا کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے لیے سب سے زیادہ تعجب انگیز یہ امر ہے کہ تیری رائے سے اسلام کی صداقت کس طرح مخفی رہی حالانکہ تیری عقل و دانش اپنی نظیر نہیں رکھتی اسلام جیسا سچا مذہب تج سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرے بارے میں مجھ سے پوچھا خالد کہاں ہے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا نیز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خالد جیسا زیرک انسان اسلام جیسے دین سے کیسے جاہل رہ سکتا ہے حضرت ولید بن ولید نے اپنے بھائی کے نام جو خط لکھا حضرت خالد کے نام اس میں لکھا کہ میں بھی حیران ہوں کہ تیرے جیسا عقل مند انسان اسلام کی سچائی سے کیسے بہرامند نہیں ہوا اس کی اسلام کی سچائی اس سے پوشیدہ کیسے رہ گئی اور پھر تیرے بارے میں اے خالد مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا ہے کہ خالد جیسا سمجھدار انسان دین کے معاملے میں جاہل کیسے رہ سکتا ہے اگر وہ کپارو مشرقین کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد کرتا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوتا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن ولید سے جو فرمایا وہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کی قدر کرتے ہم اس کی قدر کرتے دوسرے پر سے پوکیت دیتے پھر حضرت ولید بن ولید نے لکھا اے میرے بھائی زندگی کے جو لمحے تم نے ضائع کیے ہیں ان کا فوراً تدارک کرو تو نے واقعی بڑے زرعی مواقع ضائع کیے ہیں زندگی کے جو قیمتی لمحات آپ نے ضائع کیے ہیں ان کا تدارک کرو فوراً آ جاؤ آ جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ اپنی زندگی کو برباد نہ کرو حضرت خالد بن ولید بیان کرتے ہیں جب میرے بھائی کا خط مجھے ملا تو میری آنکھیں کھل گئی مکہ سے نکل جانے کا شوق میرے دل میں مجن ہو گیا اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ توانا ہو گیا اس مکتوب نے حضرت خالد بن ولید کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرے بارے میں خالد پوچھا اور کہا کہ خالد جیسا زیرک انسان عقلمند انسان اسلام جیسے دین سے کیسے جاہل رہ سکتا ہے اب پرمات اسلام کی محبت میرے دل میں آ گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو بغض و اناد تھا وہ کافور ہو گیا میرے دل میں بغز اناد تھا یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ڈال دیا گیا تھا یہ مستقبر انسان ہے ماض اللہ مجھے کہا گیا تھا یہ تکبر کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں ما اللہ یہ،, یہ کاہن ہیں یہ شاعر ہیں اسلام سچا دین نہیں ہے لیکن جب یہ چیزیں میرے سامنے آئیں تو میرے دل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں بغض و اناج دل سے نکل گیا انہیں دنوں آپ فرماتے مجھے خواب آئی میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک تنگ اور بنجر خطے سے نکل کر سر سبز و شاداب اور کشادہ علاقے میں آ گیا ہوں میں نے سوچا یہ بڑا اہم خواب ہے مدینہ شریف جاؤں گا تو حضرت ابو بکر صدیق سے اس کی تعبیر پوچھوں گا جب حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اسے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا وہ تنگ اور بنجر علاقہ کپر کا تھا سرسبز و شاداب اور کشادہ علاقہ دین اسلام ہے وہ خواب جو آپ نے دیکھی کہ بنجر اور تنگ جو ہے وہ تاریک تنگ اور بنجر خطے سے نکل کر سرسبز و شاداب خطے میں آنا سرسبز و شاداب علاقے میں آنا وہ تنگ اور بنجر جو خطہ تھا وہ کپر تھا اور یہ سر سبز و شاداب علاقہ یہ اسلام ہے جہاں اللہ نے تجھے پہنچا دیا ہے تو آپ فرماتے جب میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کا پختہ عزم کر لیا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ رفیق سفر کس کو بناؤ اپنے گھر سے چلنے لگے تو سوچا کہ اب میں ساتھی کس کو بناؤں صفوان بن اومیا سے ملے ان سے کہا کہ آ جاؤ اسلام قبول کر لیتے ہیں اب بھی اسلام کو ہم نہیں مانیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ اسلام کی سچائیاں حکانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کہ اب بھی اسلام کو نہیں مانیں گے سفار نے کہا کہ اگر ساری دنیا بھی ان پر ایمان لے آئے اور میرے سوا اور کوئی باقی نہ رہے تو میں پھر بھی ان کی اطاعت نہیں کروں گا حضر خالد بن ولی کہتے ہیں کہ میں یہاں سے مایوس ہوا میں اکرمہ بن ابی جہل سے ملا اکرمہ بن ابی جہل نے بھی مجھے یہی جواب دیا کہ اگر سب لوگ مسلمان ہو جائے میں تب بھی اسلام نہیں لاؤں گا پھر آپ پرماتے کہ میں نے سوچا کہ میں عثمان بن طلحہ سے ملتا ہوں عثمان میرا دوست ہے دل میں آیا کہ اس سے بات کر لوں تو کیا ہے پھر میں نے سوچا کہ اس کی بھی بہت دشمنی ہے دل میں بہت مغز و عناد ہے وہ بھی لگتا ہے بات میری مانے گا نہیں لیکن میں نے اس کو جا کر بتایا کہ عثمان میرا دل اب کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں اس سچائی کو اس حقیقت کو تسلیم کر ہی لینا چاہیے تم کیا کہتے ہو عثمان نے پوچھا کیا کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس مدینہ تر جاؤں اور اسلام قبول کر لوں فرماتے ہیں کہ میری دعوت میں بالکل سبق کو ہی نہیں کر رہا تھا میں سرسری بات کی پہلو کو میں نے زور دے کر بات کی انہوں نے انکار کیا میرا دل ٹوٹ چکا تھا کہ یہ اب میری بات نہیں مانیں گے اس لیے عثمان بن ان طلحہ کے بارے میں مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ یہ مان جائے گا لیکن جب میں نے دعوت دی عثمان نے کہا سیاح میرا بھی دل یہی کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کیسے میں بڑا خوش ہوا ہم دونوں نے طے کر لیا کہ صبح سبیرے ہم فلاں چشمے پر ملاقات کریں گے دونوں ہم اکٹھے ہوئے وہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے جب پرماتے کہ ہم ایک بستی میں پہنچے ہداف نام کی ایک بستی آئی وہاں پر ہماری ملاقات عمر ابن آپ سے ہو گئی یہ بھی اسلام کے سخت دشمن تھے پہلے انہوں نے ہمیں کہا مرحبا ہم نے انہیں خوش آمدید کہا عمر ابن آپ سدی اللہ نے پوچھا کدھر جا رہے ہو ہم نے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں انہوں نے پھر ہم سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو تو میں چونکہ یہ تھا کہ اگر یہ ماریں گے تو مار کھانا قبول کر لیں گے سچ بتا دیتا ہوں فرمایا کہ ہم اسلام قبول کرنے اور محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم کی غلامی کا تو دیوے غلو کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم اسلام قبول کرنے اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں عمر ابن آس نے کہا خدا کی کسم میں بھی یہی کام کرنے جا رہا ہوں چنانچہ یہاں سے یہ تینوں اکٹھے مدینت منورہ کی طرف چل پڑے وہاں پہنچ کر ایک مقام پر اپنی سواریوں کو بٹھایا خود صاف ستھرا لباس پہنا اب فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری آمد کا پہلے سے علم ہو چکا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں دو رو حضرت خالد بن ولید مزید اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے جا رہا تھا کہ میری ملاقات اپنے بھائی سے ہو گئی اس نے کہا بھائی جان جلدی کرو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارا انتظار فرما رہے ہیں پرماتم تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے وہاں پہنچے تو محبوب رب المین سل تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مسکراہ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میری زبان سے بے ساختہ جاری ہو گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور خیر تک پہنچائے گی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خالد مجھے امید تھی جتنا تو ذہین اور عقل مند ہے تو اس سچائی کو جڑنا نہیں سکتا اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا کہ تیری عقل اکل اکلے خدا یعنی اللہ نے عقل عطا کی ہے کہ تجھے خیر تک ضرور پہنچائے گی یہ عقل تجھے پھر میں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں متعدد مقامات پر آپ کی مخالفت اور اناد میں اڑا رہا میں نے بڑی غلطیاں کی اسلام کے خلاف جنگیں لڑتا رہا بڑی آپ کی مخالفت کی آپ اللہ تعالی سے دعا فرما دیں کہ میری غلطیاں اللہ معاف فرما دیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا اسلام سے پہلے جتنے بھی گناسر گد ہوئے ہو اسلام لانے سے وہ سب ملیا میٹ ہو جاتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی میری بخشش کے لیے دعا فرما دیجیے اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا فرمائی اے اللہ خالد نے تیرے راستے سے روکنے کی جتنی بار کوشش کی الہی اس کو معاف فرما دے اے, اے, اے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگسوں کا بھلا بخشش کی دعا منگوانے کے لیے ارد کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید اللہ کے محبوب صلی اللہ و تعالی و صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے میں حضرت خالد بن ولید کی تمام غلطیوں کو معاف ہی نہیں کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کیا مالک ہو مولا خالد نے جتنی بار تیرے راستے سے روکنے کی کوشش کی ہے سب کی سب غلطیاں اچھی معاف پرواد کوئی مواقع کوئی بدلہ کوئی انتقام وہاں ہے ہی نہیں اتنے حلیم اتنے افو درگزا کرنے والے سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان احمد اللہ تعالی علیہ انہی چیزوں کو تو یاد کر کے کہتے تھے گرچے ہیں بے حد قصور تم ہو اپو غفور آقا آکا گرچے ہیں بے حد قصور تم ہو اپو غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں ضرور ہم نے خطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود گندے نکمے کبھی مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کاف درگزر بھی ہے فلم و کرم بھی ہے جود و اصادی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضرت امر آس اور عثمان بن طلحہ نے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعید کی سعادت بھی حاصل کی یہ پیارے میسر اسلامی بھائیو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے اس واقعہ میں ہمارے لیے زبردست مدنی پھول اس میں ایک سب سے اہم چیز کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف کنورٹ کرنے والی چیز اسلام کی حقانیت ہے اسلام کی سچائی ہے ان پر کوئی پریشر کوئی جبر کوئی سختی کچھ نہیں ہے تھا اور ان کے بھائی حقیقت پر مبنی ان کو مکتوب لکھ رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ خالد جیسا عقل مند انسان اسلام کی حقیقت کو خیر کو ضرور پہچانے گا اور پھر یہ ایسے کامل الایمان ایسے زبردست آج کے رسول بنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس جنگ میں ہوتے وہ جنگ تصدور ہی نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان ہار جائیں گے جس جنگ میں یہ ہوتے وہ جنگ جو ہے وہ پتہ ہوتی جب طرح آپ رخ برماتے اس طرف کامیابی آپ کے قدم چومتی چلے جاتے اور اس قدر ان کا ایمان مضبوط تھا اس قدر کامل الایمان تھے اس کا ایک نظارہ آپ نے فیضان بسم اللہ میں پڑا ہوگا میرے شاخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برقاتم الیا نے فیضان بسم اللہ سفا اکتیس پر ایک روایت کو ذکر کیا ہے یہ دو واقعات ہیں سفا اکتیس بتیس اور تینتیس پر کچھ آتش پرست سے ایک جگہ پر جنگ ہو رہی حضرت خالد بن ولید ردی اللہ تعالی سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا انہوں نے کہا غیر مسلموں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز دکھا دے ایسی کوئی نشانی دکھا دے کہ ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے آپ نے کہا کہ کوئی ایسا زہر لاؤ جس کے بارے میں تم کہتے تھے انتہائی زہریلا ہی موت واقع ہو جائے وہ مجوسیوں نے وہ زہر دیا آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر کھا لیا اور وہ حیرت کے ساتھ دیکھ رہے کہ اب یہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہ زہر قاتل کھانے کے باوجود مسکراتے رہے یہ منظر دیکھ کر وہ مجوسی یعنی آپس پرس بے ساخت کا پکار اٹھے کہ دین اسلام ہٹ ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ مقام خیرا میں جب اپنے لشکر میں آپ نے پڑاؤ کیا تو لوگوں نے ارض کیا کہ یہ اجمی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں ہمیں اندیشہ ہے جہاز محتاط رہیے گا آپ نے فرمایا لاؤ میں دیکھوں میں دیکھ لوں کہ اجمیوں کا زہر کیسا ہوتا ہے لوگوں نے زہر دکھایا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر کھا لیا لوگ ڈرا رہے تھے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اجمی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں فرمائی اجمیوں کا زہر تو دکھاؤ کیسا ہے زہر دکھایا بسم اللہ پڑھ کے کھا گئے اور بال برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا قلبی کی روایت میں ہے کہ ایک عیسائی پادری جس کا نام عبد المسی تھا ایک ایسا زہر لے کر آیا جس جسے کھا لینے سے ایک گھنٹے کے بعد موت یقینی ہوتی ہے آپ نے اسے زہر مانگ کر اس کے سامنے ہی بسم اللہ رب بسم اللہ اللہ لا يدر دا پڑا اور زہر کھا گئے یہ منظر دیکھ کر عبد المسی نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم انتہائی حیرت نا ساتھ ہے کہ اتنا خطرناک زہر کھا کر بھی زندہ ہے اب بہتر یہی ہے کہ ان سے صبح کر لی جائے ورنہ ان کی پتہ یقینی ہے تو میٹھے میٹھے سامی بھائی اب ایک تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کی کاملیت تھی اتنے کامل اور ایمان تھے آپ اللہ تبارک و تعالی کے نام پر اتنا بھروسہ تھا آپ کو اس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توکل کی اعلیٰ جو ہے وہ منزل اطا کی تھی توکل کے اعلیٰ درجے پر تھے اور دوسرا یہ آپ کی کرامات تھی جو سارے صحابہ اعلی درجے کے اولیاء بھی تو ہیں تو یہ ان کی کرامت بھی تھی کہ زہر قاتل کھانے کے باوجود زندہ رہنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے جب آپ سے اسلام کی حقانیت کی دلیل مانگی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو زہر قاتل کھا کے ان کو دکھا دیا کہ میرے رب کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ اس نام کی برکت سے زہر قاتل بھی اثر نہیں کرتا اور یہ ایسے زبردست آج کے رسول تھے کہ اپنے فتوح, اپنی فتوحات اور کامیابیوں کا سبب خود بیان فرماتے ہیں کہ میری کامیابیوں کا سبب جو تھا وہ وہ چیز تھی جو میری ٹوپی میں تھی اور اپنی ٹوپی میں انہوں نے نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ہوئے مبارک دیے ہوئے مبارک ل... ل... کہ شفا شریف میں ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں کبھی آپ کو دشمن کے مقابلے میں شکست نہ ہوئی تھی اور یہ سب کچھ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت تھی چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی مبارک میرے پاس تھے جنہیں میں نے اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سی رکھا تھا ان مقدس بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر ہر جہاد مجھے پتہ نصرت حاصل ہوتی رہی بلکہ ایک جنگ میں ایک جنگ میں آپ کا مقابلہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو رہا تھا وہ نفطور نامی جو مقابلے میں آیا تھا یہ دونوں آپ وہ آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے آپ کے سینے پر چڑھ بیٹھا آپ کی ٹوپی گری اور آپ اپنے ساتھیوں کو پکار پکار کر فرما رہے کہ میری ٹوپی مجھے دے دو میری ٹوپی مجھے دے دو ٹوپی کی طرف توجہ دے رہے ہیں ٹوپی مجھے مل جائے ساتھیوں نے بعد میں پوچھا جب آپ کو ٹوپی مل گئی آپ نے سر پہ لی قتل کیا اور سارا معاملہ ہوا اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس وقت اتنی جب وہ خطرناک کنڈیشن میں آپ کو قتل کرنے لگا ہے وہ اس حالت میں آپ کو اپنی جان کی بجائے ٹوپی کی فکر لگی ہے آپ نے فرمایا کہ اس ٹوپی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے آپ فرمانے لگے کہ اسی ہر جنگ میں ان با مبارک بادوں کی برکت سے میں فتح یاب ہوتا ہوں اسی لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں تھا کہ موادہ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برکت میرے پاس نہ رہے اور وہ کاتروں کے ہاتھ لگ جائے یعنی یہ ان کا اس رسول تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موہے مبارک سے اتنا پیار تھا ان کو بلکہ ایک جنگ میں ٹوپی پیچھے گھر رہ گئی تھی ان کی زوجہ وہ ٹوپی پہنچانے کے لیے آئی تھی کہ کئی مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید کو شکست نہ ہو جائے وہ کتنا سفر طے کر کے وہ مو مبارک والی ٹوپی جو ہے حضرت خالد کو پہنچانے آئی تھی اور وہ بہن کر انہوں نے حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے فتح طاق فرما دی تو ان کی محبت رسول کا بھی ہمیں اس چیز میں نظارہ نظر آتا ہے تو ہمیں بھی پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنی چاہیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے بے شمار غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے اور حضرت خالد بن ولید کو اسلام میں داخل کرنے کے اعتبار اور واقعات میں آپ کے بھائی کا وہ مکتوب تھا وہ نیکی کی دعوت تھی جو آپ کے بھائی نے دی ہمیں نیکی کی دعوت کی اہمیت کو یہاں سمجھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل نے جو پکی تدبیر اور حکمت و نصیحت کے ساتھ سمجھانے کا حکم دیا ہے اس پر ہم غور کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی نیکی کی دعوت پیش کریں آئیے میں آپ کو فیضانِ بسم اللہ سے نیکی کی دعوت کی ایک مدنی بہار سناتا ہوں کہ آپ ہم اس کی اہمیت کو سمجھے اور ہم بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے عمل میں شامل ہو جائیں علی الحبیث چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالم کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقبت المدینہ کی مطبوع ایک سو پچاسی صفحات پر مشتمل کتاب پیزانِ بسم اللہ کے صفحہ 153 پر پر ایک سو ترپن پر ایک خان پور پنجاب کے ایک مبلک دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ باب المدینہ کراچی سے سنتوں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے مدنی قافلے کے ساتھ مجھے بھی علاقائی دورہ کرنے کا شرف حاصل ہوا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 مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ مدنی قافلے اور علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی برکت سے ان کی نیکی کی دعوت اس قدر جو ہے وہ اثر کیا اس نے کہ وہ غیر مسلم الحمدللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا آئیے ہم سب بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں شامل ہو جائیں برائی کے خاتمے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنے اس مدنی مقصد کے حصول میں لگ جائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں ہے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بے جاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ تعالیٰ